بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء اضا چلبو آسمان کی قسم جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وہ شاہدیوں اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اصحاب ابلو کے خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے ان تل اپو یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سالون بلین اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے وما نقموا منهم ان, يؤمنوا اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے له السماوات وَالْأَرْضِ واللہ والا کل شعید شہید جس کی آسمان اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیئے اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلے کا عذاب بھی ان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 ان ربك بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے يبدئ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا د وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے لین عرش کا مالک بڑی شان والا میوری جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے هل اتاک حدیث بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے فرعون و ثمود یعنی فرعون اور سمود کا بل الذين كفروا في تكذيب اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں والله منهم ورائهم محيط جبکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے بلو قرآم مجید یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے فی لوح محفوظ, لوح محفوظ محفوظ میں لکھا ہوا